کے درمیان کہیں روٹی یا کوئی چیز اٹکی ہے اس پانی کے زور سے وہ نکل جائے گی مطلب تو یہ ہے نا اس کے بعد کے لکڑی کا لکڑی نہیں ہے تو انگلی ہے وسط مشاقا اور پھر رسول اللہ نے ناگ چڑکا یعنی ناگ سے پانی نکالا اب اکثر تم پڑھتے ہو کہ مزمزہ وسط مشاخا تو تنشا کا معنی اصل میں اخراج علمائے من الانف ہے یہاں بھی لازم کمانا ہے اس لیے کہ اخراج الماء من الانف کب آئے گا کہ خالم آ جائے نہ. تو وہ کہ مذہب پہلے فرمایا پھر ناک میں پانی ڈال کر نکالا تو معلوم ہوا کہ ناک میں پانی جس طرح ڈالنا مصروم ہے نا اس طرح نکالنا بھی مصروم ہے ٹھیک ہے لیکن اس طرح ڈالنا ہے کہ یوں کر کے کرنا ہے نا یعنی کر جو ہے نا اسپرے ہو جائے تو نکالنا چاہیے لیکن ماحول کو بھی دیکھنا ہے اچھا آگے جاؤ فتح ممائن. پھر رسول اللہ نے ایک چلو پانی کے لیا فجال بہا ہا کازا فجال بھی ہاں ہا, ہا کا مانا کیا ہے فضال بہا یعنی کر دیا اس چلو کے ساتھ ہا کذا. اب یہاں پہ الفاظ نہیں ذکر کیا جانا بھی ہاں ہاں ایک چلو پانی لے کر اس کے ساتھ کیا اس یہ طریقہ تو گویا کہ یمین میں پانی لیا تو یہ کو ملا لیا اب شاگرد کہتے ابن عباس کیا کہ میرے شیخ کی بات پر سمجھ گئے ہیں بڑے لوگ تو مختصر بات بھی کرتے چلو میں کہتے ہوں سمجھاؤں اضاف علاد الخرا اضاف علاد الخرا تو دائیں کو بائیں کی طرف مضاف کیا یعنی منصوب کیا آپ فسر بیا وجہ جو اپنا چہرہ مبارک دھویا سم فتح ایک کلو پانی لیا فرسر بیا یا دوڑا یہ یہ نا یعنی ہاتھ اچھا جی ثم اخذ فتح میں مان پھر دوسرا پانی لیا فرحت بیاہ یا دوڑی پھر دایا ہاتھ دھو لیا بایا ہاتھ دھو لیا ثم سم اچھا اب یہاں توجہ کرو یہ بات امام بخاری رحم اللہ نے اس باغ الزو اور غسل الوج میں ذکر کیا ہے یہاں آپ کو غسل غسلوج مدا نہیں بتاتے نفس اپنا باپ پیش کرتے ہیں کہ نبی نے مذمد کیا نبی نے استنشاق کیا نبی نے چہرہ دویا نبی نے یمین دایا دویا بایاں دویا کس طریقے سے دویا کب کرا تھا ابھی تم نے پڑھ لیا ہے کہ ایک مرتبہ فرض کی حیثیت سے دو مرتبہ سنت اور استحباب کی حیثیت سے تین مرتبہ سم مساج راسی پھر رسول اللہ نے مسا فرمایا اپنے سر پر سرمیزی بابر مسا اگر پڑھا ہے تو ٹھیک ہے نہیں پڑھا تو اس حدیث کو نوٹ کرو وہاں وہ حدیث لاتے ہیں کہ سوم مساج راشی سن ان کے پاس ایک روایت ہے ابن عباس کی روایت میں مساج راشی ہے عثمان ابن عفان کی روایت میں مسا براسی مررتن ہے ٹھیک ہے ہم احناف مس کے قائل ہیں لیکن مررت واحد شواثر قائل ہیں بے تصویر المسا کہ تین دفعہ کرو ہاں ہمارے ایک قول ہے ہنفیوں کا آپ کو بتاؤں لیکن مہجسین کا ہے کیا ہم بھی تشویش المسح کے قائد ہیں لیکن بے مائل قدیم نا بےما الجید ما القدیم جدید تو جانتے ہیں نا ایک دفعہ یوز کیا نا یہ ایسا کر دیا پھر اب ٹھیک ہے ہم بھی اس کی قائل ہیں لیکن اگر ایک دفعہ پانی لو اس سے مسا کرو پھر دوبارہ پانی لو پھر مسا کرو پھر پھر دوبارہ پانی لو پھر مسا کرو تو بابا غسل نے کا تھا کہ کیا ہے تقاتر آزاد گھیے ہو کر تقاتر ہو جائے تو اگر ایسا سر ہو کہ جس نے تازہ تازہ منوایا ہو پھر ایک دفعہ وہ پانی ہاتھ میں لے کر یوں مت کرے پھر کرے تو پانی ادھر آنا شروع ہو جائے گا یہ تو دونوں ہو گیا ہے تو مطلب نہیں ہوا بابا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مر مرتبہ یہ ریواج آپ کے لیے دلیل ہے یاد رکھو سمت پھر تھوڑا سب چلو میں پانی لیا فرشالی امنا پھر اس کو ڈالا یعنی دائیں پیر پر سم اگر ختہ رسل اس کو دو لیا نکرا فخرا کیا پیر قال ابن عباس نے فرمایا ہاک خزارے تو رسول اللہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ کو یوں ہی دیکھا تھا کہ کی وضو کیا وہ کی وضو کی کیفیت بتا کر بتوئے تاکہ فرمایا کہ دوستو اس میری وضو کے طریقوں کو یاد کرو اس لیے کہ یہ طریقہ ابن عباس کا نہیں ہے یہ محمد رسول اللہ صلی مند کا ماشا اللہ یہ باب و تسمیہ باب اللہ باب اس مسئلے میں کہ اللہ کا نام لینا ہے اللہ کل حال ہر وقت وائند اور خصوصاً جما کے وقت یہاں پہ امام کرمانی جب دیکھو نہ کرمانی کو غصہ آئے ہیں اس کو غصہ ہے کہتا ہے کہ امام بخاری نے اپنے ابواب میں کوئی ترتیب نہیں لایا اور واقعی اگر تم بھی نظر دیکھو نا یعنی نظر دیکھو تو واقعی معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری اتنی بڑی شخصیت کی ہوتی ہوئی اخواض میں کوئی ترتیب نہیں لایا پہلے کہلے کہ بابل مضوع پھر, پھر, پھر کہتے بھائی بسم اللہ اس سے پہلے ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہوتا ہے بسم اللہ تو پہلے ہوتی ہے ماں بخار بسم اللہ بعد میں لائے اور اس کے بعد پھر لائے وہ ایندل ویکائے اور اب بعد میں کہتے ہیں کہ باب ما یقول کل ادل خالائے کہ جب یعنی باتھ روم جاؤ گے تو کیا دعا پڑھو گے باب وزر ماں ادل خالائے یہ بات ہے باتھ روم کے ساتھ لوٹا بھی رکھنا پانی کا ان کے درمیان کیا نسبت ہے بات سمجھ گئی ذہن،, ذہن کام کرتا ہے اب اس پر امام کرمانی نے کہا ہے کہ المام الباری رجول المحدسم یا قب الحاد والا یارف الترتیب سو آ گیا اس کو امام بخاری تو محدس آدمی ہے اس نے حدیث کو اپنے شرط پر لانا ہے کہ صحیح روایت ہو ترتیب سے امام بخاری کا کیا کام ہے یہ روایت جو ہے غیر مرتب لاتا ہے ہماری آئینی نے بھی یوں نقل کر کے تھوڑا سا غصہ کیا ہے اصل یہ فخل باری نے کہا ہے کرمانی کہ صاحب غصہ نو امام بخاری کی شخصیت بہت بڑی ہے اور امام بخاری نے جو ابواب ذکر کیے ہیں بالکل مرتب ذکر کیے ہیں لیکن تم امام بخاری کے مقام کو جانو امام بخاری نے جب کتاب الرضو شروع کیا ہے تو یازین امنو سے کیا ہے یا یوجنا میں زیادہ تم ملاسلات میں کیا ذکر ہوتا ہے کہ فرائض وضو ذکر ہوتا ہے اب جب فرائض وضو ذکر ہوا تو افسان وضو بیان کرنا تھا کہ نہیں تو تخفیف اور اس بار ذکر ہوا اب جب افسان وضو بیان کیا تو اس افسان وضو میں غسل اعضا ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آج کی تفسیر ہو گئی کہ یہ چار فرائض تھے اور اس کی کیفیت یوں ہے اب فلما، یہ عبداللہ کی بات ہے فلما فرغل امام الباری من فرائض العزوئی اطابق مستحبات الزوئی وکال باب التمی تو پہلے درج فرائض کے بتا دیا درجے فرائض کے بعد جائے مستحبات کو سنن کی بات کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کر ترتیب کیا ہوگی اب توجہ کرو یہاں پہ بہت, بہت بڑا اشکال ہے اشکال کے سمجھنے پر تمہاری دائریاں سفید ہو جائے اب یہ ہے کہ بابا یہ باب کس کا ہے وضو کا ہے یہاں کہتے ہیں کلیہ ہے ہر حال میں بسم اللہ پڑھو جب بیوی اپنی بیوی اپنی سے ہم بستر ہو تو سو بسم اللہ پڑھ لیا کرو یہ باب الوضو ہے کہ یہ باب جمع ہے اور سمجھ اس لیے یہاں پہ صرف مسکشکال پڑھ گیا ہے واہ واہ ایمام بخاری نے کس امام بخاری کو وضو کی ابتدا میں بسم اللہ والے حدیث نہیں ملی ایسی حدیث جو کہ اللہ شرط الباری ہو اگر تم کیوں کہو کیوں نہیں ملے کہ لا علی ترمیزی میں حدیث ہے مستر احمد میں حدیث ہے بابا الترمیزی والی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے وہ اعلی شرط امام الباری نہیں ہے اور خود امام ترمیزی نے کہا ہے کہ لے منہ حشی اور من حاشی اور یسے ہو اس روایت کی کوئی حصہ بھی صحیح نہیں ہے یہ ضعیف روایت ہے اب امام بخاری کو تسمی تلوضو میں ایسی حدیث نہیں ملی جو کہ حدیث امام بخاری کے شرط پر ہو توجہ کرو ربط قیمتی آ رہا ہے ایسی حدیث جو امام بخاری کے شرط پر ہو امام بخاری کو نہیں ملی جب امام بخاری نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کوئی خاون اپنی بیوی سے بستر ہونا چاہے تو اس وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو اس کو کہتے ہیں امام بخاری کی فراست اور دقت علمی اب امام بخاری کہتا ہے جب جمع ایک شاوت کی حالت ہے اور ایسی حالت ہے کہ اذکار ذکر اذکار سے دور رہنا ہے اس وقت کوئی ذکر نہیں پڑتے اس وقت انسان اپنے خواہش کے پورے کرنے میں لگا رہتا ہے لیکن اللہ نے وہاں بھی کہہ دیا ہے کہ بسم اللہ پڑھو تب اس کام میں شروع ہو جب ان دل کہ کے قزائے شاہوت کا محل ہے وہاں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے جو کہ عبادت نہیں ہے تو وضو تو خود بھی عبادت ہے اور وضو تو اعلی و سبب ہے ایک بڑی عبادت نماز کے لیے تو یہاں تو بسم اللہ پڑھنا ضروری بلکہ بہت اہم ہے تو بسم اللہ اللہ کل حالنا لینا سمجھ گیا ہے تو اس لیے امام بخاری نے باپ کو مقرر کر کے بتا دیا کہ جب جماعت کی وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے جو عبادت بھی نہیں ہے تو وضو تو عبادت بھی ہے وسیلہ علم عبادت بھی ہے تو یہاں تو بسم اللہ ضروری پڑھنا چاہیے تو امام بخار نے اپنا علم تمہیں بتا دیا اب سمجھ گئے اب میں آپ کو ربت بتاتا ہوں ان تینوں کا اس کے بعد ترجمہ پڑھیں گے تو بخاری امام بخاری فرائض وضو سے فارغ ہوا دیکھو فرائض وضو سے فارغ ہوا مستحبات کی وضو شروع کر دیے کہ کہہ دیا کہ بسم اللہ پڑھ لیا کرو وضو کی ابتدا میں اب توجہ ہے توجہ ہے حاضر ذہن رہو اب یہاں پر حدیث آتا آتی ہے کہ کہی جمع کی وقت یہی اس حدیث میں جمع کا ذکر ہے آدتن ربط آدتن جمع کے بعد باتھ روم جانا پڑ جاتا ہے آدتن جمعہ کے بعد باتھ روم جانا پڑ جاتا ہے تو باب ما مایقول آ گیا ٹھیک ہے نا اب جب انسان باتھ روم جاتا ہے تو وہاں پہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے تطگیر ال کی ضرورت پڑتی ہے تو باب ورژل ما اندر خلا نہ آیا کہ باتھ روم کے ساتھ پانی بھی رکھ لیا کرو تو تینوں افواف آپس میں کیا ہو گئے مربوط ہو گئے اور جڑ گئے ہیں اب یہاں پہ مسئلہ پر سمجھو باب اتسمیہ کل حال اب یہاں پہ توجہ تسمیہ تسمی کا معنی کیا ہے ذکر اسم اللہ بس ذکر اسم اللہ ایک بسم اللہ رحمان الرحیم ایک نفس بسم اللہ ایک الحمد الحمدللہ ایک کہتے اللہ یہ سب کسم ہے باب ال ذکر اسم اللہ اس لیے اگر تم کہو کہ بابو تسمیہ لکھا ہے اور نام لینا بس یہ کافی ہے دوسرے حدیث میں اللہ منی تو اللہ اتیا اللہ ہو گیا ہے تو تسمیر باب ثابت ہو گیا ہے تو اللہ کا نام لو ہر حالت میں باقی نسبتیں آپ کو بتاؤں گا منڈے کا و تک اس. اس حدیث کو نبی پاک تک پہنچاتے تھے نبیہ پہنچاتے تھے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آل فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لو انا کم اگر ہو تم میں سے ایک آدمی جب آر ارادہ کرے اپنے آل کے پاس آنے کا مراد دی ہوئی ہے تو یا آلہ آ ہے آل کس کو کہتے ہیں حدیث میں کس آپ کو نقطہ بتا دوں کس کو شیئر کی ماں مر گئی وہ کہتی بابا آل کہتی بیویوں کو یہ حدیث ہے اس کو لے کر وہاں پہ رکھ لو ٹھیک ہے تو آئے آل پر آل کے پاس یا بیوی کے پاس تو اللہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اللہ میں جنب نہ شیطان اللہ دورکھ ہم سے شیطان وہ جن بیتان ہمارا زخت نہ اور دور رکھ شیتان کو اس اولاد سے جو کہ تم نے ہمارے لیے اس جمعہ میں مقرر فرمایا ہے فاخوزیہ بے نغما نبی پاک فرماتے ہیں اگر اسی جماع کے اندر کوئی ولد مقرر ہو تو لم یا تو اس کو شیطان ضرور نہیں دے سکے گا ماشا توجہ کرو ادھر مسئلہ حل ہو گیا ہے اب یہاں پہ اگر تم کہتے ہو کہ بابا آج تصویر تو لاک اللہ حال اندر نے کہا یہاں تو حدیث میں آ گیا ہے جمع میں کہ جمع کے وقت جمع سے پہلے یہ نہیں کہ شروع میں جمع سے پہلے یہاں تک یہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ازمی منگا ہو جائے تو پھر ذکر اللہ نہیں پڑھنا پھر کلمہ نہیں پڑھنا پھر تو اس لیے کہ سلوار ابھی بند ہے تو بسم اللہ اللہ جن نے بنا جن ما اس کے بعد پھر اپنا کام کرو اس لیے میں دوسرے حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ بے خلا میں جا تو اللہ کا نام لینا ہے تو کس کی حیثیت سے لینا ہے اب یہاں پہ سوال ہے کہ بابا امام بخاری کے یہ باپ تو اس حدیث سے ویندل وقا تو ثابت ہو گیا ہے تو تسمیر تعلق کل لحاظ تو نہیں ثابت ہوا بعد میں دو چیزیں ہیں اتسمی کل کو لہٰذ ویندل وقا توا کے لیے تو حدیث آ گئی ہے تو قسم طلاق اس کے لیے تو حدیث نہیں ہے تو اس کا جواب یہ کہ امام بخاری اس باب کو تفریح عدلوقا ثابت کرنا چاہتے ہیں کیا اگر وقا کی حالت میں بسم اللہ کہنا ضروری ہے جو کہ عبادت بھی نہیں ہے تو بابا وہ کی وقت بسم اللہ کہنا اس سے زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ خود عبادت ہے اور عبادت کے لیے بڑی عبادت کے لیے سبب ہے اب آپ کو تھوڑا سا مسئلہ بتاؤں مسئلہ مختصر یہ ہے کہ بسم اللہ یعنی وضو کی ابتداء میں بسم اللہ فرما جمہور محدثین اور علم کے نزدیک مستحب ہے الا عند امام احمد کے وہ فرض کہتے ہیں احمد الحم اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ فرض ہے اگر ایک وضو کرنے والا وضو کی ابتداء میں بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو اس کا وضو نہیں ہوا جب وضو نہیں ہوا تو پانی ضائع کیا ہے اس وضو سے نماز نہیں ہوتی ہے ہم کہتے ہیں دیکھو جناب ہم نے بخاری کے دو باب پڑھ لیے ہیں باب تخریف اور باب اسباب ٹھیک ہے نا اسباب اس, اس وضو کو کہتے ہیں جو کہ مکمل ہو تو بسم اللہ کے ساتھ مکمل ہوتا ہے لیکن اگر بسم اللہ نہ ہو تو اب تخریف تو وضو نفس وضو ہے ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ وضو میں فرض نہیں ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہے مستحب ہے کیوں جی توجہ کرو آج تو ایک عقلی دل بتاتا ہوں اگر بسم اللہ فرض ہے تو کب پڑھو گے پڑھو جلد کرو وضو کے شروع میں جب وضو شروع کرو گے تو تم تمہارا تو وضو نہیں ہوگا نا وضو نہیں ہوگا اب فرض جو ہے بغیر وضو کے کیسے ادا ہوتا ہے تم تو وضو کی شروع میں پڑھتے ہو نا تو اس وقت تمہارا وضو تو نہیں ہے اور بسم اللہ فرض ہے اب فرض بغیر وضو سے تم کیسے ادا کرتے ہو آپ سمجھ گئے ہو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ مستحب فرض نہیں ہے ہاں یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے ابو داود کے حدیث بھی ہے ترمیزی میں بھی ہے کہ اگر کسی نے بسم اللہ سے وضو کیا ہے تو یہ وضو جس طرح مطرض ہے ظاہر کے لحاظ سے جس طرح کو مطرا انل نجازت ہے تو یہ مطرض انل خطایا بھی ہے بسم اللہ پڑھو گے تو اس, اس وضو سے آپ کے یہ آزاد صاف ہوتے ہیں تو اس طرح آپ کے آزاد گناہوں سے بھی صاف ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نے بسم اللہ سے وضو نہیں کیا ہے تو آپ کا وضو مفتاح سولاد تو ہے لیکن یہ متحر ظلم نہیں ہے آپ کے لیے لیکن وضو ہو گیا کیوں ہو گیا ہے واضح میرا سمائے مان تو ہوا فرماتی رب العالمین کہ ہم نے پانی پاک کرنے والے بھیجا ہے اب اس میں نیت کی ضرورت کیا ہے اس کا اصل متحر ہیں دوسری کہ قرآن میں آتے کم ہے اور وہاں بھی مقصولا فقط چار ذکر ہیں اگر بسم اللہ کو ہم فرض کہیں گے تو قرآن کے فرائض پر خبر واحد زیادت لازم ہو جائے گی اور یہ جائز نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے بابا کہ جو حدیث مللم لا رسول ملم یو سم یہ حدیث ضعیف ہے تو حدیث ضعیف سے تو چلو فضیلت ثابت ہو سکتی ہے لیکن حدیث زئی سے فرائض یا واجبات نہیں ثابت ہو سکتے لہذا وضو استحبابات میں سے امام بخاری کی نظریہ بھی یہ ہے کہ بسم اللہ مستحب اس نے فرائض کے بعد لایا ہے آگے جی اس کا روب تو میں نے کہہ دیا ہے نا ویکا کا ذکر آیا نا کیا پہلے حدیث میں ویکا کا ویکا کے بعد آج کہاں جانا پڑتا ہے باتھ روم تو باب کن ان کا خالہ ذکر کر دیا ذکر اس دعا کا جو کہ ان درخلاب باتھ جاتے وقت پڑتے ہو دوسرے نقطہ کو بتاؤ پہلے حدیث میں آیا کہ جب ہم بستر ہونا چاہو تو بسم اللہ جن ابنا پڑھ لیا کرو کیوں اس لیے کہ اس کل سے شیطان تمہارے اور تمہارے اولاد کے درمیان حائل نہیں ہو سکے گا تم یہ شیطان تمہاری اولاد کو گمراہ نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے وہ کہ وہ بسم اللہ برائے حفاظت ہے تو باتھ روم جاؤ تو بسم اللہ پڑھو اس لیے کہ حدیث ترویزی ہے کہ لوگ جنات اور تمہارے بدن کے درمیان ساتر بسم اللہ ہے اگر تم کہو نا کہ بسم اللہ اللہ نے من خوبصوری ولخبائش اس دعا کی برکات ایسے ہوں گے جیسا تم باتھ روم میں داخل ہوتے ہو تو تمہیں کوئی مرد نہیں دیکھ سکتی تو اس طرح جب جب بسم اللہ پڑھو گے تو شیطان بھی نہیں دیکھ سکے گا اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو ایسا ہے جیسے یا مصرح بیٹھ جاؤ اور تمہیں لوگ دیکھتے ہیں تو اسی طرح بسم اللہ نہیں پڑ شیطان تمہیں بلکہ یہاں تک کہ تمہارے آزار کے ساتھ مزاق بھی کرتے ہیں جس میں آتا ہے جس لیے اسے اپنے آپ کو مستور کرو تو اللہ جن سے سطر مینٹ شیتان پھر جمع آتا ہے تو اللہ منظم من خوبصورت سطر میں کال سمر یقول کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اداد خل خلا جب ارادہ فرماتے بیت الخلا کا فرماتے اللہ منظم کی میرے خوبصور اے اللہ پنا لیتا ہوں تجھ پر تیری طاقت پر میرا خوبصورت ان پلی شیطانوں سے خباعش اور پلتنی شیتانوں سے مذکر کو کہتے ہیں اور خباش جو ہے موسم تاب ابن ور ان شعبہ اب پہلے حدیث امام بخاری کا استاد آدم ہے اس حدیث میں امام بخاری تادی کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے شیخ آدم کو موافق ابن ور ہے ابن وا ہے وہ ابن ور آ شعبہ سے بیان کرتے ہیں وکال عندر شعبہ وست ابن ارار نے شعبہ سے ذکر کیا ہے اور اس طرح غندر نے شعبہ ذکر کیا ہے ازاط الخلا دیکھو پہلے حدیث میں خلا یہاں آگے ازا اتل ٹھیک ہے پھر بعد میں بتاؤں گا وقال مسان حماد ایزا دخلا جب داخل ہو جائے ٹھیک ہے اس کو موافق ہو گیا وکال سعید ابن سید حد دسنا عبدالعزیز اظہر کھولا جب ارادہ کرے کہ داخل ہو جائے اب توجہ کرو پہلے بھی آیا اذا دخل خالہ پھر آیا اذا اطل خالہ پھر آیا اذا دخلا پھر آیا اذا اراد ایب خولا اب یہ الفاظ مختلف جو روایت تھی صحیح آپ کو امام بخار نے ذکر کر دیا اب یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بابو کیا ہے ما یق ان دل کہ خلا کے وقت دعا پڑھ لیا کرو اب ظاہر بات جب انسان باتھ روم جاتا ہے تو ننگا تو ہو جاتا ہے جب انسان ننگا ہو تو ننگ ننگے حالت میں ذکر تو جائز ہے نہیں تو پھر کیسے حکم آیا تو فرمائے کہ مختلف روایتیں اصل روایت اذا ارادہ دخولا ہے جیسے اذا آراد اینت ہولا ہے اس اذا آراد ان ہونا سے کسی نے تعبیر ازا دلش کی کر دی کسی نے اذا تعبر ازا اطلخلا کر دی ہے اور مقصود اذا اراد ایت خولا ہے ایک بات ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ الگ کا خلا میں فرق ہے ایک خلا باتھ میں ہے ایک خلا بار بیابان میں ہے تو باتھ اذا ازا اراد الخلا جب باتھ میں اندر ہونا چاہو تو یہ کیا ہے بایاں پیر کو اندر کر کے قیدو بسم اللہ اللہ منی اعوذ من خوبصور خباعش پھر دروازہ بند کر دو اس کے بعد پھر اپنے باقی مسائل کا دو ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ اراد الخلا اب بیت الخلا جانا چاہتے ہو بیابان میں جب ارادہ کرو خلا کا گئے گئے ٹھیک ہے اچھا ابھی تم نے شروعات کھولنا ہے نارا کھولنا ہے نعرے کھولنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اور خوبصورت خبر سے نارا یہاں دروازے سے پہلے وہاں نارک کھولنے سے پہلے تو دونوں روایت موافقت موافق دونوں میں آ گیا ہے مخ کے ذہن بابو ظلمخالہ تو رب تو ظاہر ہے نا کہ کہا کے بعد بیت ال... باتھ روم کی ضرورت پڑتی ہے آج اتن باتھ روم جب آدمی جائے تو پھر پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو فرمائے اند الخلا باب اند الخلا یہ باب اس مسئلے میں پانی رکھنا بیت الخلاء کے ساتھ تو گویا کہ بیت الخلاء میں پانی کی ضرورت ہونی چاہیے ادھر امام بخاری ایک ادبی بتاتے ہیں ہمارے لیے جب باتھ کے اندر تو پہلے ٹوٹی کھولو پانی ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں کہ یوں فارغ ہو جاؤ پھر پانی نہ ہو پھر کیا کرو گے کہیں کسی کو آواز بھی نہیں دے سکو گے تو پھر کیا ہوگا پہلے پانی کا خیال کرو پانی ہے پھر ٹھیک ہے پانی نہیں ہے تو پہلے پانی کا بندوبست کرو اس کے بعد بات روم جاؤ سبحان اللہ ماشاء اللہ حجی سو آ جاتا دیکھو بھائی اس حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت ذکر ہے توجہ کرو خدمت ذکر ہے ایک اس حدیث میں امام ابن عباس کی ذہانت کا ذکر ہے نمبر دو اس حدیث میں امان ابن عباس کی کیا ہے سبب دعا کے لیے سبب ذکر ہے اس حدیث میں دعا ان میں ابن عباس کا ذکر ہے شاگر قابل ہونا تو اس کو کہنا نہیں پڑتا ہے شاگرد قابل نہ ہو تو اس کو کہنا پڑتا ہے میں وضو کے میں جاتا ہوں تو تولیا لے آؤ بھائی یہ کہنا پڑ گیا ہے کیوں اس کو سمجھ نہیں ہے وضو کے لیے استاد جائے اس نے تولیا ہاتھ میں پہلے سے انتظام کر لیا ہے یہ اس کی قابلیت ہے امام بخاری کیوں عادل شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ بیت الخلا کے بات پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کیا مزہ ہوگا کہ تمہیں جب استاد یا والد تمہیں کہہ دے بھائی یہ چیز لے آؤ پھر تو مزہ نہیں ہے پہلے سے رکھ لو کہ مطالبہ کرنا نہ ہی پڑے فلم عباس نے پہلے سے پانی بیت الخلاء کے قریب رکھ دیا اب سمجھ گئے ایک دوسری بات یہ ہے کہ بھئی پانی رکھنا ضرورت کے موقع پر یہ ضرورت کی پہچان ہے اور اسی عقل کا کام ہے ٹھیک ہے تیسری بات یہ کہ نبی پاک نے اللہ محل ملک اس کے لیے دعا کی ہے تو یہ سوچو کہ کی دعا کا سبب کیا ہے تو خدمتیں نبی پاک ہے تو اگر استاد سے دعا لینا چاہو تو استادوں کی خدمت بھی کر لیا کرو تو جب استاد شاگرد استاد کی خدمت کرے تو استاد کو وکیل نہیں ہونا چاہیے پھر استاد کو چاہیے کہ دعا بھی کر لے ابھی سب مسئلے دیکھو ابھی عزیز علی نباس الن نبی صلّم دخل خلا نبی علیہ السلام میں تو خلا میں داخل ہوئے فوزات الو وضو ان ایک وضو ہے بے زم ایک وضو ہے بفق ہلواؤ ملوا وضو آزا اربا کے دونوں کو کہتے ہیں بے فتح وضو کہ اس پانی کو کہ جو وضو کے لیے تیار ہو تیار کیا گیا ہو تو کالا ندی پال نے پوچھا من وضا آزا یہ پانی بھائی کس نے رکھا ہے لوٹا بھائی کس نے رکھا ہے سبحان اللہ فوق بیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ جناب ابن عباس نے رکھا ہے وقال فر اللہ فقر الدین دیکھو معلوم ہوا نبی پا نے دعا کی لیکن دعا کا سبب کیا ہے خدمت نبی پا صلی اللہ اللہ و فقر فین اللہ اس کو دن کے سمجھتا تو کیوں یہ بھی ایک دن کی بات ہے نا کیسے توجہ کرو پھر حبون آئیں گیا تو ہر وہ اللہ لوگ رہتے آئی تو اپنے آپ کو خوب پاک کرنا چاہتے ہیں ابھی پاک نے فرمائے کہ ما تو تھوڑی رکم ان اللہ کے نبی ہم پہلے ڈھیری استعمال کرتے ہیں اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں فرما چیز اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے تو یہاں نے فخری افید دی وہاں کی ابن عباس پانی لا کر رکھ دیا کہ کامل لوگوں کا کام ہوتا ہے تفہیر کامل کامل کا کام ہوتا ہے تو ندی کامل تو, تو آرتی کامل پسند فرماتی تو جب کامل پسند تو آرتی کم کرمل پسند فرماتی تو اس باب نے تو آر کامل پانی رکھ دی تستقبل تس تک بل القبلہ تو بیگار اتن اور بولن اللہ عندا جدارند باب کا معنی یہ ہے کہ یہ باپ اس مسئلے ہے کہ لا یعنی مو نہ کیا جائے گا قبلے کی طرف بےغایتن غائب کے وقت او بولن یا پشاب کے وقت اللہ عند البنا سوا اس کی کہ آبادی ہو وہ آبادی کیسی ہو جدارن او نقوی دیوال ہو دیوار ہو یا او نہ یا اس کی مثل کوئی اور آبادی ہو تو پھر جو ہے منہ یا استدبار قبل کی طرف کیا جا سکتا ہے پہلے مسئلہ سمجھیں اور اس کے بعد امام بخاری رحیم اللہ کی اپنی ایک عادت ایک روش سمجھیں اس کے بعد انشاءاللہ شاء مسائل باب کا سمجھنا آسان ہو جائے گا پہلے مذاہب سیکھیں اور سنیں اس کے بعد دلائل سنیں اس کے بعد پھر دلائل کا جواب مسئلہ یہ ہے کہ پیشاب کے وقت چھوٹا ہو یا بڑا پیشاب قبلے کی طرف ہو پیٹ کرنا یا چہرہ یعنی منہ کرنا رخ کرنا آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحم اللہ یعنی احناف کا مسلک یہ ہے کہ قبل کا احترام کیا جائے اور پیشاب کے وقت قبلے کی طرف پیٹ کرنا بھی حرام ہے اور قبلے کی طرف رخ کرنا بھی حرام ہے پیشاب چھوٹا ہو یا بڑا ہو اور ہماری دلیل یہ حدیث حضرت ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کے لیے آتا ہے پیشاب کرتا ہے تو قبلے کی طرف پیٹ بھی نہ کرے اور قبلے کی طرف رخ بھی نہ کرے یہ ہمارے دلیل ہیں اور اس طرح اور بھی عدلہ ہیں ہمارے انشاءاللہ اپنے اپنے موقع پر آئیں گے شافی اور امام مالک رہی اللہ ان کا یہ مسلک ہے کہ ابلی کے طرف رخ کرنا یا پیٹ کرنا پشاب چھوٹے یا بڑے کے وقت دو حالتیں ہیں ایک حالت بنا ہے اور ایک حالتی سہارا ہے سہارا آبادی جیسے بیت الخلاء آج کل کی بنی ہوئی ہیں تو اگر بیت الخلا ہے تو اس میں استقبال اور استقبال جو ہے یہ جائز ہے اور اگر سہارا ہے تو صحرا میں استقبال استدبار دونوں ناجائز ہے جیسے حنفی مسلک ہے امام شافی اور امام مالک رحم اللہ کا یہ مسلک ہے کہ سہارا میں استقبال اور استدبار دونوں ناجائز ہیں البتہ بنیاد یعنی آبادی میں جائز ہیں اس لیے کہ آپ کی اور قبلے کے درمیان دیوار حائل ہے تو لہذا اس میں توہین یا تحقیر قبلہ نہیں آتا امام احمد ابن ہمبر رحم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ استقبال باہر صورت ناجائز ہے اور استدبار فل بنا جائز ہیں استدبار جائز ہے استقبال بہر صورت ناجائز ہے مسئلہ کیا ہو گیا ہے اناف کا مسئلہ کیا ہے استقبال اور استدبار دونوں آبادی میں غیر آبادی میں دونوں میں ناجائز ہیں شفافی اور اموالک کہتے ہیں استدبار اور استقبال آبادی میں ناجائز اور صحرا میں ناجائز اور آبادی میں جائز امام احمد میں حنبل رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ استقبال باہر جا ناجائز اور استدبار بار صورت جائز آپ سمجھ گئے تم اچھا یہ تو مسئلہ تھا جو آپ نے سن لیا اب یہ حدیث میں پڑھتا ہوں باب کا ترجمہ بھی کرتا ہوں پھر اس پر اشکالات ہیں اور اس کے پھر جوابات ہم دیں گے تو انشاءاللہ اللہ یہ دلائل کا سلسلہ جو ہے ہماری کیا دلیل ہے آناب شفافی کی کیا دلیل ہے پھر ان دونوں دلائل میں راجہ کیا ہے ان شاء بعد میں آپ کے سامنے مسئلہ آ جائے گا اگرچہ یہ ترمیزی کا مسئلہ ہے یعنی اختلافات اعمت چھیڑنا یہ ترمیزی کا حق ہے اور ہم نہ تو پورا بیان کریں گے اور نہ چھوڑیں گے تو ہم درمیان درمیان جائیں گے خیر عمور اوسطا پہ عمل کرتے ہوئے اب توجہ کرو باب لا, لا تک بل قبلہ تھا لا مان یعنی استقبال نہ کرو قبلے کے طرف مجول و لات استقبل یعنی استقبال نہ کیا جائے قبل کی طرف بےغایتن او بولن غائب تو جانتے ہیں نا بڑا پیشاب ہو او بولن یا چھوٹا پیشاب ہو الا اللہ ان بنا سوائے بنا کے وقت یعنی آبادی کے حالت میں اب یہ بنا کیا ہے جدارن اور نحوی دیوار ہو یا دیوار کے مانند کوئی چیز ہو تو باپ سے آپ کے ذہن میں ذہن نے کام کیا ہے استقبال نہ کرو البتہ ان دل بنا ہو تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ باپ ہو گیا ہے آگے حدیث پڑے آپ ابھی ایوبی انصاری فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ذاتا ہاتھوں کو جب آئے تم میں سے ایک آدمی غائت کو غائب کیا ہے بس فلا تک بلقبلتا بل یہ قبل کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے رخ نہ کرے ولاز وارو اور قبلے کی طرف اپنی پیٹھ کو بھی نہ پھیرے تو کیا کریں شر رکو و او غربو مشرق کی طرف بیٹھے یا مغرب کی طرف اب شرق و غرب کی طرف حکم ہے پیشاب کے وقت یا مشرقی طرف بیٹھو یا مغربی طرف اب پہلے اس لفظ کے اس کو رفع کرتے ہیں <تصفح> کہ مشرق کی طرف بیٹھو تو اب میں کس طرف بیٹھا ہوں میں مشرق کی طرف ہوں تو جب مشرق کی طرف میں بیٹھا ہوں تو میری پیٹ کس طرف ہے اچھا پھر دوسری میں آتے او غربو یا مغرب کی طرف بیٹھو تو تمہارا چہرہ مغرب کی طرف ہے پیٹ کس طرف ہے اب عجیب مسئلہ ہے اہم. پہلے جز میں فرمائے فلاح یس تقبل قبلا تھا ولا یو لہٰذا رہلے کی طرف نہ رخ کیا جائے نہ پیٹھ کیا جائے مشرق اور مغرب کے کو اختیار کرو تو بھئی اگر ہم مشرق اور مغرب کو اختیار کرتے ہیں تو یا رخ آتا ہے قبلے کی طرف یا پیٹھ آتی ہے قبلے کی طرف اب کیا کرے تو اب اس حدیث کے سمجھنے کے لیے دارالحدیث جانا پڑے گا دار الحادیث وہ جگہ ہے جہاں سے احادیث کے چشمے پھوٹے ہیں وہ مدینہ منورہ ہے اب یہ خطاب مدینہ منورہ کے لوگوں کے ساتھ ہے تو مدینہ منورہ جو ہے وہ مکت المکرمہ سے جنوب میں واقع ہے جب جنوب میں واقع ہے تو گویا کہ وہاں مشرق یہ ہے اس طرف سے سورج چلو ہوتا ہے اور قبلہ یہ ہے جیسے ہم بیٹھے نا ہی یہ قبلہ ہے تو سورج اس طرف سے طلوع ہوتا ہے بالکل گمبتی حضرائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے یوں سورج طلوع ہوتا ہے اور اس طرف غروب ہوتا ہے تو اب جب جنوب کی طرف کعبہ واقع ہے تو شرق یہ ہو گیا غرب یہ ہو گیا تو شر ریبو ریبو و غرب لا بلو ولا لاتست اب یہ حکم ہو گیا ہے اہل مدینہ کے لیے تو لہذا حدیث اپنے ظاہر پہ ہم نے آپ کو سمجھا دیا اب یہاں پہ ایک بہت بڑا اشکال ہے اشکال یہ ہے کہ آپ نے تو ماشاءاللہ اللہ حدیث پڑھے ہیں محدثین کے نزدیک حدیث الباب یعنی باب حدیث میں جو باب ذکر ہوتا ہے وہ بمنزل مدعا ہوتا ہے اور جو حدیث نقل پیش کی جاتی ہے وہ بمنزل دلیل ہوتی ہے اور قید یہ ہے کہ دعوی اور دلیل میں موافقت ہونا چاہیے کہ دعوی اور دلیل آپس میں دونوں ایک ہو موافقت ہو دعوی ایک ہو دلیل دوسری ہو تو یہ بات جو ہے فسحا اور گولاگاہ کے نزدیک اس کو اچھی سے اچھا نہیں سمجھتے ہو جس طرح ہم پشن میں کہتے ہیں کہ وہ حمد کمزے اور ڈب دے چر نہ کھینچے ٹھیک ہے نا میں تجھے یعنی ضرور کہاں لگا تو آواز کہاں سے نکلتی ہے تو جگر مارو تو اس سے آواز ہونی چاہیے تو بھئی دعوت اللہ تستقبل بالکل دعو ہے لا تستقبل لاتست ان لینا ابھی مجھے سمجھاؤ نا ابرار ہے محمود الحسن ہے عتیق الرحمن ہے حزیر اللہ ہے مشتاق احمد ہے سمجھاؤ نا بھائی یا تو حضرت ابی ایوب فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ فلا یستقبل ولا عن فلاست یا تو مطلق ذکر ہے یا بنا کہاں سے آئی ہے بنا کا ذکر ہے حدیث میں بنا کا ذکر ہے آبادی کا ذکر ہے بابا دعوی آپ کا ایک ہے اور دلیل آپ دوسری پیش کرتے ہیں یہ تو موافقت نہیں ہے دعوی اور دلیل میں اور یا تو موافقت ہونی چاہیے پھر امامی بخاری جیسی شخصیت اور اس کے دعوے اور دلیل میں موافقت نہ ہو یہ تو مناسب نہیں ہے آپ سمجھتے ہو پہلے ہم اس کے طرف سے دیکھو بات کرتے ہیں احناف میں کتنے انصاف ہیں اور اگر ہم تھوڑا چھوٹا سہن رکھیں نا ہم کہیں گے بھائی بابا امام بخاری کیا سمجھیں دعوی ایک ہے وہ دلیل ہماری پیش کی ہے لیکن نہیں ہم تو انصاف کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے ہم انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو اس کے لیے پہلے آپ عادت بخاری سے اپنے آپ کو واقف کریں ایک عادت عام محدسین ایک عادت امام بخاری امام عام محدثین مطلق کو مطلق کہتے ہیں مقید کو مقید کہتے ہیں جس طرح تم بھی کہتے ہو المطلق و یجلی اللہ اطلاقی المقید و الا تمہارا بھی یہ قیدہ ہے محدثین کے بھی یہی قہدہ ہے امام بخاری اس قیدے کے پابند نہیں ہے امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ یہ مقید کو مطلق کرتے ہیں اور مطلق کو مقید بھی کرتے ہیں اب یہاں حدیث تو مطلق ہے اور امام بخاری نے مقیت کر دی ہے ماں سمجھ سمجھتے ہو یعنی آپ کی عادت علیحدہ ہے اور امام بخاری کی عادت ہے اس لیے کہ امام بخاری تو بابا آپ کا امتحان لینا چاہتے ہیں آپ کو تو محدث بنانا چاہتے ہیں تشان کرتے ہیں ابھی سوچو مطالعہ کرو کہ باپ کیا ہے اور دل کیا ہے تو پھر یہاں پہ تمہیں عادت بخاری کو پہچاننا چاہیے کہ امام بخاری مطلق کو مقید اور مقید کو مطلق کرتے ہیں یہ اس کی عادت ہے اگرچہ یہ حدیث یہاں مطلق ہے امام بخاری نے اس کو مقید کر دیا ہے کس پر سہارا پر بات سمجھ گئے ڈاکٹر سے پوچھ بھی اچھا ابھی آؤ ادھر امام بخاری نے اس حدیث مطلق کو مقید کیوں کیا ہے اس پر قرائن بتاؤ اب سمجھ گئے تو ہم امام بخاری کی طرف سے ابھی قرائن بتاتے ہیں کہ حدیث مطلب کو مقید کیا ہے قرائن کے لحاظ سے اور قرائن کیا ہے دیکھو بابا ایک گائت ہے گایت میں ایک حقیقت ہے حقیقتی لفظی ہے اور ایک قسم میں حقیقت عرفی ہے غائط حقیقتی وزیر ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو بالکل بیابان میں ہو اور تھوڑا سا نشیبی ہو اور اطراف تھوڑے تھوڑے اونچے ہو اس کو غائب کہتے ہیں جس کو پشت میں کندھا کہتے ہیں تمہارے اردو میں مجھے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس لیے یہ تین چار مہینے پھر میں نہیں پڑھاتا تھا اردو میں مشکل ہے بہت سخت مشکل ہے بابا ہاں ڈل ڈلوان ابھی ڈلوان یہ ہے دیکھو اے یوں بس یہ ڈلوان ہے یہ درمیان میں جگہ نیچے آ گئی ہے اترا سے ایسے آ گئی ہے اب یہ ڈلوان ہے یہ حقیقت لفظی ہے فی کیا ہے رائب بولو تو کیا مراد ہوگا پیشاب خانہ پیشاب خانہ پیشاب کی جگہ اگر ابھی کوئی کہے کہ بھائی میں رائت کے لیے جاتا ہوں عربی بولے آزب الغ تو ہم سہارا نہیں لیں گے ہم وہ ڈلوانا وہ نہیں لیں گے ہم لیں گے کہ عربی گیا ہے بھائی پیشاب کے لیے گیا ہے کہ باتھ روم کے پاس گیا باتھ روم میں گیا ہے امام امام بخاری یہاں حقیقت عرفی کو چھوڑ کر حقیقت وزی لفظی لیتے ہیں اور غائف ایک عام جگہ کو کہتے ہیں جو پیشاب کے لیے سہرا میں ہو دوسرا کرینہ اس میں یہ ہے کہ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ ان کے ان کے گھروں میں بیت الخلاء نہیں بنے تھے اور بیت الخلاء کو گھر کے اندر مایوس سمجھتے تھے اور یہ آروپ کا نہیں ابھی ابھی ابھی ابھی تھوڑا زمانہ پہلے یعنی چلو زیادہ نہیں تو بیس سال پہلے یہاں بھی گھروں میں انتظامات نہیں تھے ادھر ایک آدمی تو تھوڑا سا مالدار تھا تو اس نے میرے خیال گھر میں جگہ بنائی تھی تو جب مسجد آتے تو لوگ کہتے ہیں یہ جو ہے نا عورتوں کی طرح ہے یہ گرمی میں پیشاب کرتا ہے اس کو شرم نہیں آتی ہے لوگ برے جانتے تھے تھوڑا زمانہ پہلے لوگ گرمی میں پیشاب خانے نہیں بناتے تھے برے جانتے تھے تو عرب کے بھی یہ دستور تھے کہ وہ تو سہرا استعمال کرتے تھے اب سہرا وہ تلا تستقل قبلا تھا ولا تست اس لیے کہ سہارا میں تو آبادی ہوتی نہیں ہے تلا تستق بلو ولا تست تو آج کا تعلق کیا ہو گیا مقیب بقید سہارا ہو گیا ہے ہاں اگر تم اپنے گھروں میں جگہ بناؤ تو پھر اللہ عند پھر استقبال صحیح استقبال حدیث کا محل ورود جو ہے وہ سہرا ہے اب بات سمجھ گئے دوسری بات یہاں دوسرا کرینا امام بخاری یہ لیتے ہیں اذا اتا احاط کم سے امام بخاری کہتے ہیں کہ اتا اگر اس سے بیت الخلا باتھ روم براد ہوتا تو اذا دخلا ہوتا اذا دخلا ہوتا کہ بھائی جب تم باتھ روم میں دندر جاؤ یا تو اذا عطا ہے تو عطا کا تعلق ہوتا ہے ایک وسیع عریض جگہ کے ساتھ جب تم میں سے کوئی بیان آئے تو لہذا حدیث فنا تستقبلو ان قرائن سے معلوم ہوا کہ یہ کیا ہے سہارا کے ساتھ اس کی تخصیص ہے بنیاد کے ساتھ اس کی کوئی تخصیص کوئی تعلق نہیں ہے دما میں بخاری کے نزدیک کیونکہ مسلح کے کی شافی اور امام مالک رحم اللہ یہ پسند اور راجح تھا تو امام بخاری نے باب میں لا تستقبل تک یا لا تستقبل بل القبلہ بےغایتن اور بول کو منعقد کر دیا اور استثنا اللہ اندل بنا جدارن اور محمی کے استثناء کر دیا اس نسبت سے کہ امام بخاری یہ بتاتے ہیں کہ یہاں اگر حدیث مطلق ہے تو یہ مقید ہے عادت العرب اس پر دال ہے ایزا اطاحد اس پر دال ہے اور دوسرے غائب میں جو ہے حقیقت غزیز پر دال ہے حقیقت لفظ اس پر دال ہے تو لہذا یہ حدیث مقید ہے ٹھیک ہے احمد کہتے ہیں امام بخاری کو پہلے بڑے ادب و احترام سے اس لیے کہ ہم عال علم کی بڑی عزت کرتے ہیں الحمدللہ ہم بڑے ادب و احترام سے کہتے ہیں امام بخاری کو آپ ہمیں یہ سمجھائیں کہ التی منہیہ استقبال و استقبال سے کیا ہے بیت اللہ کی طرف چہرہ نہ کرو رخ نہ کرو بیت اللہ کی طرف جو پیشاب کے حال میں پیٹھ نہ کرو ہمیں بتاؤ وجہ کیا ہے اللہ ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی وجہ کیا ہے اس میں ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ بینام اس لیے جائز ہے کہ تیری اور بیت اللہ شریف کے کی درمیان کیا ہے پردہ آ ہے حائل آ ہے تو بھائی سہرا میں بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے سہارا میں بیٹھ جاؤ تب بھی بیت بیٹل تمہارے درمیان ہائی نئے ہائلات ہیں کتنے کتنے پہاڑ ہیں کتنے کتنے جنگل ہیں جنگل ہیں کتنے کیا کیا چیزیں ہیں آپ کے سہارا میں اگر آبادی نہیں ہے تو کراچی کے بہت بڑے بڑے بلڈنگ وہاں جو ہیں آپ کے درمیان میں وہاں بڑے بڑی بلڈنگ ہیں آگے بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں بابا یا بھی بہت بڑا پہاڑ ہے پھر تو حائل موجود ہے جب ہائل موجود ہے تو پھر سہارا اور غیر سہارا کے کی تمیز یا تخصیص یا جدائی کرنے کا فائدہ کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ تعظیم کعبہ ہے جب تعظیم کعبہ ہے تو اسے بخاری میں کتاب السلام یہ حدیث آ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قبلے کی طرف نہ چھوکو اگر کوئی قبلے کی طرف تھوکے اس کو صاف کرو اس لیے کہ تم قبلے کی بیزتی کیوں کرتے ہو اب ہم کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے چوک پھا کے پہلی تھے ہاں جی پاک ہے قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے اس لیے کہ قبلے کی توہین ہے تو قبلے کے طرف پیشاب کرنا تو گلیز ہے پیشاب چھوٹا ہو کہ بڑا ہو اس کے, وہ قبلے کی طرف کیسے صحیح ہے مقصد تعظیمی کابہ ہے تو تعظیم کعبہ تو جس طرح مقصود سہارا میں تعظیم کعبہ مقصود ہے اس طرح بنا میں بھی تعظیم کعبہ مقصود ہے ٹھیک ہے تو لہذا ہمارے حدیث ہمارے دل یہ ابھی ایوب انصاری کے حدیث ہے کہ لا تس تک ولا قبل اب ترمیمی میں یوں ہے نا بر شرقوها ریغو ہا وغیر رگو یہ حدیث ہے فلا یس تک ولا قبل تھا رحو تو یہاں سے معلوم ہو کہ کہ حدیث مطلق ہے ٹھیک ہے ابھی آؤ یہ آپ کو دو تین ابوا کو خلاصہ بتاتا اس کے بعد مسئلہ ہوگا یہ دوسرے حدیث سے استقلال کرتے ہیں جو بعد میں آتی ہے باب من تبر رضاء لبنطین میں کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے لاقل تق یومن اللہ بیت النا فرۃ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لبنطین مستقبل بیت المقدس لہٰذتی عبد ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن ہت حفصہ کی گھر کی چھت پہ چڑھ گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبن پہ لبینتین دو اینٹوں پر تشریف فرما ہیں اور جب میں نے دیکھا تو مستقبل بیت المقدسی بیت المقدس کی طرف نے بھی پاک کی توجہ تھی ابھی توجہ سمجھو بیت المقدس کی طرف جب چہرہ ہو تو بیت اللہ کی طرف کیا آئے گا پیٹ آئے گی حجی صاحب آپ نے حج کیا ہے؟ حج کیا ہے حشاء اللہ آپ نے بھی کیا ہے مشر زو کے میں یہ محراب ہے یہ ہے تو بالکل اس دروازے میں دوسرا محراب تھا پہلے ابھی ابھی اس دفعہ جب ہم گئے تو نہیں تھا یہ محراب بالکل مسجد ہے جب بیت اللہ کی طرف وہاں پہ رخ ہو تو بیت المقدس کی طرف بالکل پیٹھ آئے گی اگر بیت المقدس کی طرف چہرہ ہوگا تو بیت اللہ کی پیٹھ آئے گی اب فرماتی ہے کہ مستقبل بیت المقدس نبی پاک بیت المقدس کی طرف مستقبل تھے یعنی چہرہ فرما رہے تھے رخ کیا ہوا تھا جب بیت المقدس کی طرف رخ ہو تو پیٹ کس طرف آئے گی شاس امامی بخاری نے ابن عمر کی حدیث پیش کی کہ دیکھو نا آبادی میں جناب محترم پیر کر سکتے ہو کیونکہ نبی پاک نے نہیں کی تھی یہ ان کا دلائل ان کی دلائل ہوگی سمجھتے ہوں لیکن بات تو پرانی ہے میرے شیخ کی کیا کون سی بات ہے یار تم ایر کینیڈا خبر خاندہ کون سی بات ہے میرے شیخ کی اگر نیچے تم ہو تو ٹھیک ہے نا ابھی ہم سنو یہ حدیث پیش کی اور یہ حدیث ابن عمر امام احمد کی دلیل بھی ہے رحیم اللہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حدیث ابن عمر سے پیٹھ کرنا استدبار بیت اللہ کی طرف کرنا جائز نکلا حدیث ابی ایوب سے دونوں ناجائز ہیں ٹھیک ہے بات سمجھو ہم اس کا ایک جواب دیتے ہیں حدیث ابن عمر کا کہ امام شافی اور امام مالک بھی اس قاعدے کو تسلیم کرتے ہیں کہ وقعۃ و خاصل لا عموماً رہا یہ ایک خاص واقعہ ہے جس کے جو عموم پہ دلالت نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ حدیث ابی ایوب رضی اللہ عنہ یہ ایک قانون کلی ہے اور حدیث ابن عمر ایک واقع جزی ہے حدیث ابن عمر واقع جزی ہے اور حدیث ابی ایوب ایک قانونی تو جب قانونی کلّی ہو اور اس کے مقابلے واقع جزی ہو تو اپنی خصوصیت پر دال ہوتی ہے اس پر عموم نہیں ہوتا ہے بہت ضرورت ہوتا ہے اور قانون, قانون ہوتا ہے تبھی ایوب کی حدیث قانونی کلّی ہے ابن عمر کی حدیث واقع جزی ہے لہٰذا واقع جزی وہ مقابلے قانون کلّی مرجو ہے نہیں مانتے نہیں کہیں گے حدیث ہے مرجو ہے دو جواب ہو گئے تیسرا جواب پیدا یہ ہے المحدثین کہ جو راوی حدیث پیش کرتا ہے اس حدیث کی سمجھ اس راوی کے سمجھ پہ موقوف ہوتی ہے سمجھتے ہو ایک ایک ایک صحابی حدیث نقل کرتا ہے اور اس کی اس کی ایک تفصیل پیش کرتا ہے اور ایک دوسرا شخص ہے کہ جو اس حدیث کی تفصیل پیش کرتا ہے اب اس میں کس کی تفصیل زیادہ یعنی معتبر ہوگی نہیں دونوں صاحبی ہیں ایک راوی حدیث ہے اور ایک سامی حدیث ہے سننے والا ہے اب اس میں کس کی رائے زیادہ موتبر ہے راوی کی تم جاؤ میرا مکتبہ ہوتا تو میں آپ کو کتابی بتا تھا میرے آدتیہ مشکا نے کتابی کا ڈھیر لگا تو اس کو پتا ہے اس کو بھی پتا ہے مسلم شریف دیکھو حالانکہ ابی ایوب فرماتے ہم شام گئے ہم شام گئے کسی جہاد کے مسئلے میں جب ہم نے دیکھا تو وہاں پر یہ قدم چی ہے نا قدم چی جانتے ہو جس پر آدمی بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے نا جی یہ ابلی کے طرف تھے تو ہم اس پر بیٹھ کر نن حرفو و نستغفر فولہ مسلم ہے رات ہے نن ہار نستغفر اللہ کیا کرے یار اے دو مصیبت مجھے گٹا تھا یہ قدم چاہیے حضرت ابی او فرماتے ہیں